یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مبارک چودہ سو چونتیس سے ہجری کی چھبیسویں شب ہے ابھی آپ مدنی چینل کی سکرین پر جشن ولادت امیر اہل سنت لکھاوا بھی دیکھ رہے ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے امیر اہل سنت کے جو ان کا جو دعوت اسلامی کا جو سفر رہا اور کچھ ان کی زندگی کے بعد پہلو تھے اس پر آپ نے ایک مووی دیکھی اس کو ڈاکیومنٹری کہتے ہیں یہ ایک جھلک تھی ہمارے امیر اہل سنت کی سیرت مبارک کی ہی آج الحمد للہ از وجل دنیا بھر میں کروڑ کرو ہو آشیقان رسول جہاں رمضان و مبارک کے مبارک ایام گزار رہے ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں آشیقان رسول اتقاف کی برکتیں پا رہے ہیں وہیں دعوت اسلامی سے وابستہ لاکھوں لاکھ آشیقان رسول امیر سنت کے مریدین آپ کے طالبین آپ کے محیط بین آپ کے وابستگان پر خوش ہیں ان کی مسرت کے لمحات ہیں کہ آج وہ امیر علیہ سنت کی جشن ولادت کی خوشی منانے کا ان کو موقع نصیب ہوا الحمد للہ امیر علیہ سنت کی جو مبارک ذات ہے یہ بچپن سے ہی ایک اس میں ایک نکھار نظر آتا ہی تھا میں آپ کو ایک ابھی دورانے ابھی یہ وضاحت ایک بات یاد آ گئی امیر اللہ سنت سے ہی ہم نے سنی تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں کوئی بچپن کا واقعہ آپ کو گھر میں کیونکہ گھر میں آپ چھوٹے ہیں سب سے عمر میں چھوٹے ہیں تو آپ کو گھر والے پیار سے بابو کہہ کر پکارتے بابو تو ایک مرتبہ بچپن کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی کسی گھر کے فرد بہن یا کسی نے کہا ہوگا کہ تو یہ نہیں کرے گا اللہ تو یہ مارے گا یہ اس طرح مطلب کہ خوف خدا کی بات ہے وہ بچپن کی آپ کی بات ہے تو آپ اس بات پر غمزدہ رو رہے تھے کہ نہیں آپ بولو اللہ مجھے نہیں مارے گا آپ بولو اللہ مجھے نہیں مارے گا یہ ایک بچپن کا مجھے ابھی دوران ہے ابھی ابھی ذہن میں ایک بات ہے یاد آئی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی جس سے کو کام لینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کے بہت سارے ایسے معاملات ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی کرورہ کرور رحمت ہے کہ امیر علیہ سنت جیسی ذات رب کریم نے ابو عطا کی اور یہ چودہ سو چونتیس نے ہجری میں جہاں اس قدر گناہوں کی یلغار ہے وہیں امیر علی سنت نے ایک ایسا ماحول بنا کر ہمیں دیا جسے دعوت اسلامی کہتے ہیں اور اس کا جس انداز سے کام کیا جس طرح یہ دعوت اسلامی کو لے کر چلے اور جس طرح یہ فکر رضا کو عام کیا وہ ہے نا فکر رضا کو کر دیا آدم عشکار فکر رضا کو کر دیا آرم پہ عشکار یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے علی آرا اونچا کا لیاس پاس مپا کی زیارت بھی ہو جاتی جب کلام چلی ہی رہا تھا تو یہ <سؤال> تیرا کا پوچا ساریاس قادری یہ تیرا کا ہے قادری پاس دنیا میں لاکھوں لاکھ میرا گمان ہے کہ امیر علیہ سنت کے صرف مریدین ہوں گے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بچے بوڑھے سب ملا کر لاکھوں لاکھ یہ پیری مریدی شروع سے نہیں تھی امیر علیہ سنت کا یہ پیری مریدی والا جو انداز ہے یہ تو بعد میں شروع ہوا اور الحمد اس کے ذریعے بھی اللہ تعالی نے جو امیر علیہ سنت کو مقبولیت عطا فرمائی اور جوک در جو جس طرح ایک راہ سلوک کہا جائے یا ایک اچھے راستہ ڈھونڈنے کا طالب جو صدیوں سے بزرگانے دین کی تلاش میں رہنے کا ایک رجحان چلا رہا ہے اور بزرگانے دین کو تلاش کرتے آ رہے ہیں کوئی کس بزرگ کی بارگاہ میں پہنچتا کوئی کس ولی کے در پہ پہنچتا اور ان سے کسا میں فیس کرتے ان سے بیٹھ کرتے اور ان کے فیوز و برکات کو اختیار کرتے اس طرح وہ عبادت ریاضت کی طرف آتے سنتوں کی طرف آتے اور پھر فناف ال شیخ پھر فناف رسول پھر فناف اللہ کے مرتبے پر فائز ہوتے تھے تو آج کے اس دور میں بھی جہاں کئی اللہ کے نیک بندے با عمل نے دین علماء کرام دنیا بھر میں مشائق کرام اپنے اپنی اپنے طور پر اپنے اپنے دائرۂ کار میں جو جو اللہ تعالی نے ان کو توفیق دی اپنا فیض اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں نو ڈاؤٹ مگر انہیں مشائق اور انہی نیک لوگوں میں اولیاء کرام کے طبقے میں ہم امیر سنت کے مطالبی یہی بات اور یہی گمان بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو بھی اس طرح کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا بلکہ ان کو جس طرح کی قبولیت اور مقبولیت ملی عوام و خباص جس طرح ان کی طرف آئے جس طرح ان کی طرف بڑھے اور جس طرح ان ان سے لوگوں کو نفع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو منتخب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے راستے عطا فرماتا ہے تو اسی طرح اس بندے کا انتخاب ہمارا گمان ہے اللہ تعالیٰ نے کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے قربانیاں دی اور عملی طور پر اس پر میں جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی سدتوں کو بیان کتنے لوگ کرتے ہیں کتنے لوگ اختیار کرتے کتنے لوگ اپناتے ہیں پھر نیکی کی دعوت کا عام ہونا تبلی کے دین کا عام ہونا پھر یہ بیعت کا سلسلہ جس طرح ایک نمایاں ہوا یہ بیعت کا سلسلہ خود پرانا ہے میں آپ کا, آ, کی توجہ ایک عظیم واقعی کی طرف دلاؤ سورہ فتح میں بیتر زبان کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش اپنے چودہ صحابہ کرام علیہ مردبان کے ساتھ آ, عمرے کے لیے تشریف لائے تو کفار مکہ نے گویا کہ یہ عظم کی آوات ہے کہ ہم ان کو عمران نہیں کرنے دیں گے چنانچہ آپ میں حردیبیہ کے مقام پر پڑھاؤ کیا اور مذاکرات جس کو کہتے ہیں اس کے لیے سیدنا نہ عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کچھ دیر تک آپ لوٹ کر آئے تو یہ بات مشہور ہوئی کہ کفار مکہ نے حضرت سعیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا گئے شہید کر دیا اب اس پر کفار مکہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خون کا بدلہ اور جو کچھ انہوں نے سفیر کے ساتھ کیا جو ایک نمائندے کے ساتھ کیا اس پر جو ایک کیفیت تھی اس کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درد کے نیچے صحابہ کرام والے مردوان سے بیعت لی جان و مال قربان کریں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس طرح کے مختلف انداز سے بیعت لی گئی اور صحابہ کرام علی مردوان نے بڑے والیہن انداز میں اور جان و مال قربان کرنے والے انداز میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک پر۔ بیت کی جسے بیت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ بیت کرنے والوں کے بارے میں جو کچھ بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہاں تک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج روئے زمین پر تم سب سے بہترین تم سب سے بہترین لوگ ہو جنہوں نے بیت کی تھی اور حضرت جاب رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ساتھ بیت کی ہے ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا تو یہ ایک تاریخ کا ایک بڑا ہی اہم اور مشہور ترین واقعہ ہے بیٹے رضوان کا جسے سورہ فتح میں چھبیس سپارے کی یہ صورت ہے اس پہ نقل کیا گیا اور یوں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی گئی لہذا اس آیت کریمہ کے تحت جو مفسرین نے لکھا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہم کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیچ کرتے ہیں وہ اسی سنت کا اتباع ہے کیونکہ بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے یار یہ بیچ کیا ہے اصل میں ہماری نالج کی کمی ہے ہم نے اس مطلب تو بہت ساری نالج کی کمی ہے مثال کے طور پر آپ کو میں کہوں کہ جناب غسل فرض ہے آپ بولو گے مجھے پتہ ہے غسل فرض ہے میں کہا غسل فرض ادا کرنے میں تین فرض ادا کرنے پڑیں گے آپ بولو گے یار یہ تین فرض کہاں سے آئے گا غسل تو فرض ہے ہم ہی جانتے ہیں کہ غسل فرض تھا مگر اس فرض کو ادا کرنے میں بھی تین فرض ہیں یہ کہاں سے اب لیا ہے اچھا جناب وضو کرنے کی اہمیت کو کون انکار کرتا ہے اب میں کہتا ہوں وزو میں بھی چار فرض ہے اب وضو میں بھی چار فرض ہو گئے یہ وزو میں چار فرض نماز فرض ہے اب نماز فرض کر نماز فرض ادا کرنے کے لیے نماز میں اتنے فرض ہیں ان فرضوں کو ادا کریں گے تو نماز کا فرض ادا ہوگا سجدہ ہے سجدے میں یہ ضروری ہے تو اب ہماری نالج کی کمی کی وجہ سے ہم یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے ہیں یار یہ نئی بات کہاں سے آ گئی نئی بات نہیں ہے امام یازم محبوب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی نے بیت کی بزرگ سے تو آپ نے اس کو توحفہ فرمائے گا تم نے بڑا عمدہ اور بڑا بھلا کام کیا کہ تم نے فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو یہ بیت کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور بزرگان دین جو خود بیعت کرتے تھے انہوں نے بھی کسی نہ کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیت کی ہے البتہ علامہ اسماعیل لکھتے ہیں کہ اس آیت سے بیت کی سنت مشائق کی قبار سے اقتصاد فیض ثابت ہوتا ہے وہ مشائق جنہیں اللہ تعالی نے کتب ارشاد کے مقام پر فائز کیا ہے وہ اس طرح علمی تجلی سے ترقی دے کر انہیں مشاہدے کی تجلی تک پہنچا دیتے ہیں ایک اور روایت میں بیان کرتا ہوں کہ اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے مختلف انداز سے بیعت لی اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت کرنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا تو یہ متعدد روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے بیت لیا کرتے تھے البتہ صحبیات سے بھی بیت ہوتی تھی مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک نے کبھی کسی اجنبی عورت کو چھوا نہیں ہے یادہ یہ یاد رکھیے گا کہ غیر اجنبی عورت نا عورت ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیت نہیں کر سکتی پیر صاحب کیونکہ پیر صاحب یہ جامع شرائط جو پیر ہوں گے نا وہ اجنبی عورتوں سے بھی پردہ کریں گے یہ, یہ یاد رکھیے گا مریدنی اگر وہ اجنبی ہے یعنی بیٹی بھی تو اپنے باپ کی مرید ہو سکتی ہے اگر والد صاحب جامع شرائط پیر ہے تو بیٹی بھی تو مرید ہو سکتی ہے بچوں کی امی بھی تو مرید ہو سکتی ہے بہنیں بھی مرید ہو سکتی ہے نا لیکن یہ تو چلو مطلب کہ ایک محرم ہو گئی نا لیکن اجنبیہ عورت جو ہوتی ہیں غیر محرم عورت ہوتی ہیں یہ مرید ہوتی ہیں تو ان کا اور پیر صاحب کا جو غیر محرم ہوتے ہیں ان کا یاد رکھیے پردہ ہے کیونکہ پیر جامع شرائط پیر ہوتا ہے اور جامع شرائط پیر کی چار شرائط ہیں وہ چار شرائط یہ ہیں کہ نمبر ایک سحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوتا ہے دوسرا یہ کہ عالم ہوتا ہے تیسرا یہ کہ فارسی کے مورن نہیں ہوتا اور چوتھا اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا بیچ میں کہیں منقطع نہیں ہوتا تو یہ چار شرطیں ان چار شرائط کے مطابق پیر تلاش کرنا چاہیے البتہ ایک یہ کچھ پس منظر بیعت کے حوالے سے میں نے ارض کرنے کی کوشش کی تاکہ جن کو بعض کو کنفیوژنس ہوتی ہیں اور یہ کی میں نے بنیاد بیان کر دی کہ ان کو بیسیکلی نالج ہی کمی ہے کنفیوژن نالج کی کمی بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں دیکھ کر کنفیوژن ہو جاتی ہے یار یہ کیا ہے یار آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ بعض چیزوں میں آپ کو نالج نہیں ہوتی آپ کی معلومات کی کمی ہوتی ہے جس کی عرض کو لگتا ہے یار یہ کیا ہے یار تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو نارمل سا ایک کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو کہ پریکٹیکلی طور پر آپ کو مدنی چینل پر نظر آتی رہتی البتہ ہم چلتے ہیں سنت کی مبارک شخصیت پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص یہ پیری مریدی کے حوالے سے پھر رشت و ہدایت کے حوالے سے نیکی کی دعوت کے حوالے سے بڑا ان کو مقبولیت عطا کی پھر ان کے بیانات کے ذریعے جو اثرات دلوں پر مرتب ہوئے یقین بانی ہے اگر ہم بیان کی طرف غور کرتے ہیں تو ایک جیسے کہ بڑا ہی مطلب کہ وہ تار چڑھاؤ والا جو بیان عموماً ہم جو کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہے ایک سمپل سی ایک نارمل سی ایک وہ بیان کا ایک آپ کا انداز ہے مگر ایک اللہ تعالی کی کرم سے نا ان کا بیان ان کا ان کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ تاثیر کا تیر بن کر سننے والے کے دل میں فیمس ہوتے چلے گئے اور آپ کے بیانات سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر روتے جنہوں نے امیل سنت کے روڈ اجتماع میں بڑے اجتماع میں اور دیگر اجتماع میں آج تک بھی آپ دیکھیے جب مدی مذاکرے میں بھی آپ جب کسی چیز کی ترغیب دلاتے ہیں ایک سمپل سا انداز ہے لیکن زبان سے ایک اثر کا دریا بہ رہا ہوتا ہے جو دل میں اتر رہا ہوتا ہے اور آدمی قبول کرتا چلا جاتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے انسان کو جب عمل کی توفق نصیب ہوتی ہے ایک باعمل عمل شخص جب کوئی بات کرتا اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر اور اثر عطا فرما دیتا ہے جس جسے لوگ قبول کرتے ہیں تو بیانات کے ذریعے اور بڑے اہم ہم بات تو وہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے اور وہ جہنم کی تباہ کاریاں یہ بیان امل سنت کا بہت مشہور ہوا تین قبریں یہ بڑا مشہور ہوا اور بہت سارے بین نبی وہ موضوع نہیں تھا میرا یہ اچانک وہ باتیں ذہن میں آ گئی تو یہ ہوا دا. اس کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کی دعوت اسلامی سے پہلے بھی کچھ مقبولیت کے اسباب بنے تھے وہ اسے بنے تھے وہی اللہ تعالی کام لے لیتا ہے وہ کیسے بنے تھے ابھی دعوت اسلامی نہیں تھی نور مسجد میں امامت کرتے تھے اچھا ان دنوں باب المدینہ کراچی میں آنکھوں کی بیماریوں کی وبا چلی تھی اور بہت زبردست وہ بیماری چلی تھی پرانے لوگوں کو جو امیر سنت کے ساتھ تھے ان کو آج بھی یہ سارے باتیں یاد ہوں گی اب کیا ہوا کہ امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ آپ کسی کی آنکھ میں دم کرتے جو یہ بیماری والا تھا بیماری زدہ اس کی آنکھ سے ہی ہو جاتی ہے. اب لوگوں میں شور بج گیا کہ بھائی ایک وہ کاغذی بازار میں نور مسجد ہے اولڈ سٹی ایریا کہلاتا ہے باب المدینہ کراچی کا پاکستان نور مسجد ہے اس میں یہ شخص ہے اور یہ الیاس قادری نام ہے اور یہ جناب وہ آنکھ پہ دم کرتے ہیں اور آنکھوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے کیونکہ بڑا پرابلم تھا اس وقت لوگوں کو اب جناب لائنیں لگنی شروع ہوئی یہاں تک کہ اخبار میں آیا اور ایک وجہ شہرت بنی نا اس اس کانسیپٹ کو یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرواتا ہے لوگ مائل ہوتے ہیں لوگ مائل ہوتے ہیں ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان سے برکتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کے وجود سے لوگوں کو شفا ملتی ہے ان کے بیان سے لوگ اثر قبول کرتے ہیں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ مائل ہوتے ہیں کوئی ان کی نظروں کو دیکھ کر مائل ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں کشش دی جاتی ہے ان کے چہروں میں کشش دی جاتی ہے ان کے وجود میں کشش دی جاتی ہے ان کے انداز میں کشش دی جاتی ہے ان کو حکمت کی باتیں عطا کی جاتی ہیں کہ وہ حکمت بھری ایسے سے ایس ایس مدنی پھول ان کی زبان سے نکلتے ہیں کہ لوگ سنتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے مطلب ان کی سوچ ان کی سمجھ میں یہ باتیں آ جاتی ہیں آپ اس کی بنیاد پر غور کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ان اوساف کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے بندے کی طرف مائل فرما دیتا ہے اور لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں توبہ کرتے ہیں رجوع لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں یہ ایک سبب بنتے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے سنگیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے آپ کو میں ایک بڑا پیارا واقعہ سناؤں امیر علیہ سنت یہ شاید 1995 کی بات ہے آپ کو حیرت ہوگی مگر حیرت ٹھیک ہے حیرت ہوتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں مگر واقعہ سے سچا ہے 1995 کی بات تھی امیر علیہ سنت یہ ہمارے بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں اب تو رکنے شورا ہیں حاجی المدینہ اس وقت افریقہ میں دورے پر ہیں یہ حلفیا بیان دے رہے ہیں وہ تھے اس واقعے کے دوران یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ امیر علیہ صاحب انیس سو کی بات ہے مرکزی شو مجید شورا بنی تقریباً دو ہزار میں یہ 1995 کی بات ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں ہم گلزار طیبہ جس کو پارے پاکستان کا یہ سرگودا اس کو ہم گلزار طیبہ کہتے ہیں تو گلزار طیبہ کہیں یہ یہ, یہ کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ کے باقی میں اجتماع اب ہم نے بھی تیاری شروع کر دی اور لے کر چلے میرے ایک رشتے دار بھی تھے جو اتنے بزرگوں سے اتنی عقیدت نہیں تھی کرامتیں برکتیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ان کو اتنا ان کو بلیو نہیں تھا ان کو مگر وہ بھی تیار ہو گئے چلے جب ہم سب کو تیار کر رہے ہیں تو تم کو بھی تیار کیا وہ بھی آ اس میں ایک اور ہمارے مطلب علاقے کے تھے وہ مادرزات نابینا تھے بچپن سے ہی نابینا تھے خالباً رمضان نام تھا ان کا تو طالب تھے میرے سنت سے رمضان نقشبندی نام تھا غالباً ان کا تو وہ میں بھی چلتا ہوں وہ کہتے ہم نے ان کو کہا کہ حضور آپ دیکھ نہیں سکتے اور یہ اتنا طویل سفر ہے دو تین دن لگ جائیں گے اور یہ مطلب سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے کہا نہیں میں بس چاہتا ہوں کہ میں ان کی آواز سنوں اور یہ جو انہوں نے اپنی عقیدت اور محبت تو پیار کا اظہار کیا تو کہتے یار ہم ان کو منع نہ کر سکے ہم نے بھی ان کو ساتھ لے لیا جب ہم اجتماع گاہ میں پہنچے تو پہنچے تو اپنے باپ دادا جی دادا تھے ہم جہاں پہنچے تھے وہاں سے تو منچ بھی بہت دور نظر آ رہا تھا پھر املے سنوں نے وہاں چند بندی پھول دیے میں ابھی شارٹ کر رہا ہوں اس میں اجتماع ختم ہوا اجتماع بھی بڑا شاندار شاندار اجتماع تھا تعداد بھی مدینہ مدینہ تھی اب امیل سنت گاڑی میں بیٹھ کر جب جانے لگے تو ہم بھی کیونکہ وہ ریلا نکلتا ہے تو ہم بھی سامنے آ گئے امیل سنت بڑے خوش تھے اجتماع بھی بڑی مطلب کہ اچھا اور بڑی اچھی ترکیب تھی اجتماع کی تو شیشہ اترا اور امیل سنت نے سلام دعا کی اور بات چیت ہوئی ہم نے بھی برکتیں لینے کی کوشش کی اس میں وہ رمضان صاحب بھی آ گئے وہ کہتے ہیں میرے وہ رشتہ دار جو تھے جو اتنے عقیدت مند نہیں تھے بزرگوں کے وہ بھی ساتھ تھے اب وہ رمضان بھائی آ اور وہ, وہ, دا... وہ بجاتے ناج اپنی, توج... اپنی طرف توجہ لینے کے لیے تو دعا سلام توجہ کچھ برکت نصیب ہوں تو اس میں امیر سنت کو آ حضور یہ نابینا ہیں اور ان کی آنکھوں دیکھ نہیں سکتے اور کچھ ایسا کرم ہو جائے اللہ کے کرم سے آپ کو دم کر دیں تو کچھ دم وغیرہ کا اور ایسا کوئی ملتا جلتا سا کوئی ایسا سلسلہ بھی ہوا اور ایک ٹارچ نکالا میرے لیے سنت نے اور ٹارچ نکال کر جیسے ہی کچھ دم جیسا کیا یا کچھ اس طرح کچھ ہوا نا اور آپ نے جیسے ان کی آنکھوں پہ ٹارچ ڈالی باقاعدہ میں نے پڑا ہے اور میں نے پھر فون بھی کیے تھے کہ جیسے ہی ٹارچ ان کی آنکھوں پہ ڈالی ان کی آنکھیں روشن ہو گئی آنکھیں روشن ہو گئی اب جناب جو کو مچا جو رونا دھونا ہوا وہ رو رہے یہ رو ہیں میرے جو رشتے دار تھے جو کبھی ان چیزوں کو بلیو نہیں کرتے تھے وہ بھی قائل ہو گئے یار یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا جی ہاں میں پہلی عرض کر چکا ہوں اب اس طرح کے واقعات بزرگوں سے ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح بہت ساری اللہ کی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہ جانتا ہے ہم تو اپنی عقل کے مطابق کچھ موٹی موٹی چند باتیں کرتے ہیں کہ بتا اس طرح کی چیزیں جب ظاہر ہوتی ہیں نا تو اب جیسے میں نے واقعہ بیان کیا اب اس واقعے سے ہو سکتا ہے بہت سارے سے ہوتے ہوں کنفیوژ یار یہ کیا واقعہ ہوا اب ہوتے ہیں بھائی واقعات آپ کو چلو میں ٹیکٹیکل اپنا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں اب نہیں یقین ہے تو میرے نصیب اسی پیدانے مدینہ کے اسی انہیں چند سالوں پہلے رمضان المبارک ہے ان دنوں مدنی چینل نہیں تھا ہمارے پاس نہیں مدنی چینل نہیں تھا نیچے بلا عالم میں میں امل سنت متکف ان کے ساتھ افطار اور شہری کی ترکیب ہوا کرتی تھی خالیباً تیس روزہ اعتکاب کی بھی ترکیب نہیں تھی دس روزہ احتکاب شاید ہوا کرتا تھا یا اسی طرح کی کوئی بات تھی تو اس میں کوئی ستر سالہ کم ایک بزرگ تھے ستر سالہ نا کم ستر سال ایک بزرگ تھے وہ آئے فالج تھا ان کو اور نیچے ملا دل میں کھانے کی ترکیب تھی مغرب کے بعد یا شہری کے بعد کچھ تھا نہ جیسا شہری کے بعد تھا کچھ تھی ترکیب انہوں نے جو ان کو لائے تھے بےچارے فالج لگا ہوا تھا بدن پر زبردستی کر کے کوئی ترکیب سے واپا کے قریب بٹھا دیا اور وہ کھانے کی ترکیب ہوتی رہی کوئی حصہ شاید حصہ کوئی جسم کا جو تھا نا وہ فالی زیادہ تھا اس میں سنت نے کوئی اپنا کھانا وغیرہ جو جھوٹا ہوتا ہے مومن کے جھوٹے میں شپا ہوتی ہے نیچے رکھا انہوں نے سے وہ چیز اٹھائی اور چبا لی اور اس کی مطلب کے عقیدت لینا شروع کر دیا اب اس کے تو میں کہتا ہوں سینکڑوں گوائے نا جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا جب اٹھے جو تھوڑی دیر پہلے فالی جدا تھا وہ اٹھا تو اس کے بدن کا فالی دور ہو گیا تھا اور یہ ایسا ہوا کہ کوڑا مچ گیا فیضانے مدینہ میں اور باقاعدہ اب وہ مجھے یاد ہے کہ وہ باقاعدہ فیدان مدینہ میں آئے منچ پر آئے مائک پر آئے اپنا وجود دکھایا بولا میں یہاں آیا تھا میرے بدن پہ یوں فالش تھا میں نے امیل سنت کی یہ برکت لی اور میرے الحمدللہ بدن سے یہ میرے فالج دور ہو گیا اب اس سے کیا ہوا اس سے لوگوں کے دلوں میں ایک شخص کی عظمت اور بڑھ گئی آپ بیسک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور بڑھ گئی ان کی منزلت اور بڑھ گئی ان کی اہمیت اور بڑھ گئی لوگ اور قریب آئے جب لوگ قریب آئے تو چوچا میلے سنت نے بات اللہ تعالی کے پیارے فرمان جو اللہ کا پیارا فرمان ہے وہ پہنچانی ہے اس کے پیارے حبیب کی ارشادات پہنچانے ہیں پھر حضرت امام علیہ سنت کی بنیادی تعلیمات اور امام اعظم کی بنیادی تعلیمات امام غزالی کی بنیادی تعلیم جو بزرگوں کی بنیادی تعلیمات ہیں ڈاکٹر صاحب کی خواجہ غریب نواز کی اس طرح کی جو بنیادی تعلیمات وہ جو پہنچانے تھیں اب لوگوں اب لوگ جب قلبی طور پر ذہنی طور پر کسی کی طرح مائل ہو جاتے نا تو اس کی بات بڑی آسانی کے ساتھ قبول ہونے شروع ہو جاتی نا یہ کہہ رہا تو صحیح کہہ رہا ہوگا اس طرح لوگ ہدایت کی طرف آتے ہیں تو یہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں لیکن ڈیفینےٹلی ابھی میرے بات اتنا دو وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں اتنے سارے واقعات بیان کروں اب آپ یہ منظر دیکھیے ذرا دکھائیے فورن پلیز یار جلدی سوئچ کریں یار جزاک اللہ لیکن, لیکن یہ کہ تھوڑا لیٹ ہو گیا نا یہ لیٹ ہو گیا ایک بڑی پیاری شفقت مرا انداز تھا مگر ہمارے وہ فیچر سے تھوڑی سی وہ خیر اچانک میں نے کہا تھا مگر وہ لیٹ ہو گئے نا اور بڑا شفقت بڑا انداز تھا اب یہ بالکل جیسے نئے قسم اسلامی بھائی تھے مگر وہ رہ گیا اب یہ شفقت تو یہ محبت ہوتی ہے جو مطلب کہ لوگوں کو قریب لاتی ہے اور جب لوگ قریب آتے ہیں تو پھر سنتے ہیں سمجھتے ہیں مانتے ہیں جی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے آ مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں امیر اہل سنت جیسی عظیم شخصیت اور عظیم ذات عطا فرمائی ہے اور چھبیس رمضان مبارک کو ان کی جشن ولادت کی خوشی میں ہم ماشاءاللہ جمع ہوتے ہیں فضان مدینہ تو ہوتی ہے دنیا بھر میں جشن بلادت منایا جاتا ہے کل بعض ملکوں میں میں گزر گئی مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں اور عرب ممالک میں افریقی ممالک کل چھبیسویں گزر گئی شاید تو کل چھبیسویں نام ہی منائی گئی تھی مجھے کال کی طرف اشارہ ہے چلے کال سنتے ہیں السلام وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک ہو وعلیکم السلام کو مبارک ہو اور میری جانب سے میرے اہل خانہ کی جانب سے جیسے یہ تمام عفادتیں جو ہیں اس کا ثواب پاپا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, ہیں ماشاء اللہ جی اور کون سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نگران صوبہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے جو پیرو و کے ہاتھوں پر جو عیسائی پادری نے اسلام قبول کیا تھا اس کا جو وادہ وہ برائے کر ہم برسا خیرہ عیسائی پادری کا قبول اسلام ٹائم hmm. لگے گا اس میں کچھ فیس بھی تو دے رہا, نا نا میں مختصر کرتا ہوں لیکن نہیں یہ مختصر بھی کروں گا تب بھی اس کو بہت دیر چاہیے کافی ل... طویل واقعہ ہے کیا کروں رات جو مواد ہے نا وہ کچھ اور ہے رات انشاءاللہ میل سنت کی مبارک ذات کی مختلف جھلکیاں اور آپ کے بعض ایسے کام جو اب تک شاید لوگوں کے میں ظاہر نہیں ہیں اب کی عادت اتوار اخلاقیات کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ موقع ملے گا تو عرض کرے گا ورنہ پھر قوم بڑی جوش میں ہوتی ہے بعض اوقات بیان وہیں کے وہیں رہ جاتا ہے چلیں تو چلیں ایک اور کال سنائیں السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی میں سوال یہ ہے کہ جو بیت ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا بیعت کا جو نظام ہے یہ غالباً سوال پہلے سے ریکارڈ ہوگا اور میں بیان کر چکا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا ایسا سوال ہوگا لیکن میں الحمدللہ للہ ابھی شروع میں یہ بیان کر چکا ہوں البتہ بات میں کر رہا تھا امیر علیہ سنت کی جو ذات سے جو برکتیں ظاہر ہوتی ہیں پھر جس طرح ہم جتنا یہ باغیے سے میں نے یہ واقعات بیان کیے ہو سکتا ہے کہ کئیوں نے پہلی مرتبہ یہ واقعات سنے ہوں جب پہلی دفعہ یہ واقعات لوگوں نے سنے ہوں گے تو ان کے دلوں میں بھی ایک شخص کی عظمت بیٹھتی ہے اور وہ بات ماننے پر آمادہ ہوتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بات پچھلے دنوں نات خانوں کا مدنی مذاکرہ ہوا نات خان اسلامی بھائیوں کا اب نات خانی کے حوالے سے بہت ساری کنفیوژنس پیدا ہو گئی تھی کچھ انداز اور بہت ساری چیزیں اس میں تھی پھر وہ مدنی چینل پر آنر بھی ہوا لائیو بھی سنا لوگوں نے لائیو بھی دیکھا سب کچھ ہوا اب ہمارے بڑے مشہور نعت خان ہیں الحاج صدیق اسماعیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرست عطا فرمائے اور وہ بھی تھے اس میں اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ وہ بھی بڑے ان کو بھی بڑی اس میں تشویش ہوتی تھی کہ یار کیا ہوگا جس طرح مطلب یہ ٹرین چل رہا ہے اس کو کچھ کیا جائے تو ہوا یہ کہ نعت خان جمع ہوئے پھر امیر سنت نے وہاں پر ناتھ خانوں کا جو ذہن بنایا اب نات خان کوئی محبت کرتے ہیں کچھ مرید ہیں کچھ طالب ہیں کوئی عقیدت رکھتے ہیں ذرا سنت شروع سے ہی شعبے سے وابستہ ہے ناتھ خانی تو صدیوں سے ہو رہی ہے مگر امیل سنت نے بھی اس کے آگے بڑھنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا اب ناتھ خانوں کو جب ان کے اس انداز اور مزاج پر امیل سنت میں بیٹھ کر اپنے دل روبا انداز میں سمجھایا اور ناتھ خانوں نے جس طرح اور رو رو اپنی ان تمام چیزوں کو انہوں نے مطلب کہ دور کرنے کے عزم کیے کچھ صدیق اسماعیل صاحب کا یہ جملہ آن ریکارڈ ہے کہ لوگ کئیوں نے سمجھایا مگر نہ مانے مگر امیر سنت نے سمجھایا یہ لوگ مان گئے یہ چیز میں ارض کرنا چاہ رہا ہوں بہت ساروں کو یعنی کئی لوگ کسی کی نہیں سنتے بس باپا کے پاس آتے ہیں داڑھی کا کہتے ہیں داڑھی رکھ لیتے ہیں نماز کا کہتے ہیں نماز ہی بن جاتے ہیں آپ جیسے آج پان سگریٹ گٹکا یہ تو آپ تھک جاتے ہم نہیں چھڑوا سکتے میں اذان کا جواب دے دوں اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر, الله أكبر. شهدو الله تو لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هيا ہمار بازی سرو محمود الله صل سلحبیب اللہ, محمد اللہ محمد تو میرے پیارے اور ات اسلامی بھائیوں الحمد للہ زبل امیر سنت کا کس سیرت کا یہ جو پہلو آج آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب ایک شخص کی عظمت محبت عقیدت دل میں پیدا ہو اب اگر یہ کسی کو کہتا ہے کہ مسجد بنا دیجیے تو فوراً مسجد بنا دیتا ہے یہ کہے کہ مدرسہ بنا دے فور مدرسہ بنا دی. ایک نہیں, کئی واقعات کسی پر ہاتھ رکھا کہ اپنا بیٹا دعوت اسلامی کو دے دیجیے جی یہ لے لیجئے بیٹا اپنا اٹھا کر دعوت اسلامی کو دے دیتے تو ایسی چیزیں اور پھر پیسوں سے بے رغبتی یہ بھی جو واقعات آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کی بھی ایک بنیادی وجہ تاکہ ہمارے دل میں مزید اس ذات کی اس شخصیت کی عظمت اور محبت اور عقیدت پیدا ہو تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی باتیں اور اثر کریں کیونکہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت یہ اطاعت کرواتی ہے اور جو شخص جامع شرائط ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے گزار ہے اور اللہ تعالی نے اس کو لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے تو ایسے شخص کے متعلق اچھی باتیں کرنے سے الحمدللہ للہ لوگوں کے دلوں میں اور عقیدت و محبت پیدا ہوتی ہے اور دین متین کے اس عظیم کام کو اور عروج و ترقی نصیب ہو جاتی ہے لائیو کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ قاری سلیم صاحب کیسے ہیں صاحب کیسے ہیں آپ <سلام> الحمدللہ الحمد للہ چھبیسویں شریف مبارک ہو آپ کو خیر مبارک حاجی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو جزاک اللہ ماشاء اللہ آپ باپا جان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے تھے روشنی ڈال نہیں رہا تھا معذت کے ساتھ مختلف روشنی لے رہا تھا روشنی تو اندھیرے میں ڈالی جاتی ہے اور جہاں اجالا وہاں سے روشنی لی جاتی ہے تو اصل میں باپا جان کی ذات کے ذات اتنی ایسی ہمہ جہد شخصیت ہے پاپا جان کی کہ زندگی کے جس پہلو پر بھی گفتگو کی جائے تو واقعی بہت زیادہ گفتگو کرنے کے بعد بھی ناکافی ہوگی جی ماشاءاللہ آپ کی ذات گرامی ہے ہی ایسی وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے مجھے کال میں تاخیر ہو گئی آپ نے ابھی ذکر فرمایا تھا رمضان نقشبندی صاحب کے حوالے سے جی جی جی جی, جی رکن شورا حاجی وقار المدینہ کے ساتھ وہ ایک قافلے میں شریک تھے اور جی جی جی باپا جان سے ان کی ملاقات ہوئی ابھی میں نے واقعہ بیان کیا جی جی تو حاجی وقار المدینہ ماشاءاللہ افریقہ کے سفر پر ہیں تو ان سے تو میرا رابطہ نہیں ہو سکا میں سوچ رہا تھا کہ ان سے میرا رابطہ ہو جائے اور وہ خود بیان کریں مدنی جنرل کے ناظرین کو بھی سامعین کو بھی سنائے لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا حاجی صاحب کے ایک بہت قریبی رشتہ دار جن کا آپ نے ذکر فرمایا غلام الیاس بھائی انہوں نے ویڈیو تاثرات بھی اپنے دیے ہیں اور آڈیو کال ریکارڈ بھی کروائی ہے یہ اس واقعہ کے یہ بھی گواہ ہے اور کئی اسلامی بھائی جن سے میری بات ہوئی الحمدللہ یہ اس واقعہ کے گواہ ہیں عینی شاہدین میں سے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جب امیر احل سنت دامت برکاتہ لالیہ نے انہیں دم کیا ان کی آنکھوں پر اور اپنی انگوشتے مبارک سے اشارہ بھی کیا میری غلام علیاس بھائی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اشارے کا ذکر بھی کیا کہ آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ بھی کیا تو اس کے بعد الحمدللہ وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنی کسی کی مدد کے بغیر وہ چل کر مدنی قافلے سے واپس پہنچے ان, ان کی ان کی بینائی واپس آ چکی ہے الحمدللہ تھا. جی الحمدللہ میں یہی واقعات کچھ عرض کرنے جا رہا تھا اب تک ٹائم نہیں ہے دو چار یہ واقعات بیان کر سکا ہوں ان واقعات سے آ, ہم جو بیان کرتے اور ہم یہ صدیوں سے بزرگوں کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے دلوں میں بزرگوں کی عظمت محبت اور عقیدت پیدا ہوتی ہے اور یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول عزب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکوم کے حقم کے مطابق راستے پر چلاتے ہیں تو یہ راستے پر چلنے والوں کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے سبحان اللہ پچھلے دنوں ذکر فرما رہے تھے باپا جان کے حوالے سے بہت پیاری بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کرامت دیکھیں ولایت کا جو, جو کرامت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ولایت کے لیے لازم ہو لیکن امیر اہل سنت دعوت ورکاتم الالیہ نے الحمد للہ کروڑوں لوگوں کو جو قرآن سنت کا راستہ دکھایا اور لوگ با عمل بن گئے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ کے بیانات سن کر نہ جانے کتنے ڈاکوں نے چوروں نے اور معاشرے کے کتنے بڑے بڑے گناہ افراد کے جن کے گناہوں سے لوگ پریشان تھے جن سے لوگ تنگ تھے امیرا نے سندر دعمت برکاتوں کو لا لیا کہ بیانات آپ کے کردار آپ کی صحبت کی برکت سے الحمد وہ لوگ تعیب ہو گئے اور قرآن و سنت کے راستے پر چل پڑے یہ بہت بڑی بات ہے ابھی اب منظر دیکھیے ذرا وہاں کا منظر دکھائیے اب یہ بڑے مطلب کے معاشرے کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد باپا کے یہاں آتے ہیں اور اس طرح میں شریک ہوتے ہیں تسکیہ نف کرتے ہیں اور اپنی اور اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں ساری دنیا کے لوگ اصلاح کی کوشش کا کو جذبہ لیتے ہیں دو چند منٹ ذرا وہاں سنائیے کیا گلام ہو رہا ہے بس مدی نے کا گم جاب ابھی اسی طرح لوگ بال ننگے سر کلین شیو اور بالکل ایک ماڈرن قسم کے لوگ قریب آئے ہیں اور ان کو امام والا بنایا ہے ان کو داڑھی والا بنایا ہے گلوکاروں کو نات خان بنایا ہے الٹا ماشاء جو آپ نے ذکر فرمایا ہے ہم اپنے حضرات صاحبہ الحمرضوان سے لے کر تابین کرام تبہ تابین کرام بڑے بڑے اولیا کرام علیہ حضرت عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت حسن بقری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں شمار ہوتے ہیں ان کی محافل کا پڑھتے ہیں بڑے بڑے بزرگان دین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان بزرگان دین کی محفلوں میں آ کر لوگوں کو واقعی تزکیے نف کی سعادت ملی ہے اور بے شمار لوگ طائب ہوئے ہیں تو امیر علیہ سنت کی اس نشست کو دیکھ کر واقعی یہ اندازہ ہوتا ہے اور یہ نشست تو ایک احتکاف کے موقع کی ہے جب سے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے ایسی ہی نشستوں سے الحمد للہ ہم, ہم نے استفادہ کیا مستفیض ہوئے اور نہ جانے کتنے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں تو بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپا کو لمبی عمر عطا فرمائے ہم ان سے سیکھیں سمجھیں اور جس انداز سے وہ دین کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ہم اس انداز سے دین کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو آمین آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے گلامی اور اسلامی پر استقامت عطا فرمائے بہت بہت شکریہ سلیم بھائی اور ہم سب کو نیکی پر نیکی والے کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب تک کی رمضان مبارک کی عبادتیں تراوی روزے جو جو کچھ اللہ تعالی کے کرم سے ہوئے اللہ اسے قبول فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی الحبیب صلی اللہ